یا یہ نبیو خطاب نمبر آٹھ ختاب نمبر آٹھ ہے جی اس میں حکم حجاب ہے ختاب نمبر آٹھ میں کہے جی میں نے ابھی کہا تھا نا حکم حجاب کا بھی نازل ہوا ساتھ ساتھ کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں اپنی بیویوں کو بنا دے کا اپنی بیٹیوں کو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 وہ تو بخاری سے بھی اونچا درجہ دیتے ہیں اس کو بخاری سے بھی اونچا درجہ دیتے ہیں اصول کافی کو سمجھے دیتا۔ تو اصول کافی جلد نمبر ایت، کتاب الحجا صفح چار سو انتالیس کتاب میرے پاس موجود ہے وہاں ایک اور کرو ذرا تزوج جا خدیجہ تھا واہ ابن و بزرین سانا تھا حضور نے بی بی خدیجہ سے نکاح کیا آپ کی عمر بیس سال سے زیادہ تھی پچیس سال فولے دا لہو بی بی صاحبہ سے کون سی اولاد ہوئی بی بی خدیجہ سے فول دا لو منہا قبل اب بے کی بے سات سے پہلے پیدا ہوئے القاسم ایک بی بی رقیہ دو زینب تین امیں کلسوم کیا چار سمجھے جی یہ کون پیدا ہوئے جی حضرت قاسم سم بیٹے تھے نا تو رکیا بھی ہے بی بی زینب بھی ہے اور کہہ ہے جی امیں کلسوم ہے تین آ گئی وہ بولے دل ہو بادل بے صد کے بعد بے صد مانا نبول ملنے کے بعد تیے طاہر فاطمہ تو اصول کافی والے نے کتنی حضور کی بیٹی شمار کی ہیں چار بھئی چار سمجھے پہلے تین ہیں بیوی بی روکیا زینب ام کلسوم یہ بے سب سے پہلے پیدا ہوئی رسالت ملنے سے اور رشارت ملنے کے بعد کون پیدا ہوئی بیوی بعد بی؟ میں چار بیٹیاں دو سو کافی والا من رہا ہے سمجھے جی جس کو بالکل بخاری سے اونچا درجہ دیتے ہیں اچھا جی اے میرے محبوب آپ اپنی بیویوں بی بی کو کہو بیٹیوں کو کہو مومنین کی عورتوں کو کہو یود نینا لٹکائیں اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں پردہ کے لیے کس کو لٹنا ہے بڑی چادر لٹکائیں جس کے ساتھ پورا پردہ آ جائے ظال کا دنا سمر ہجاب یہ سمرائے ہجاب یہ ہے یہ زیادہ قریب تر ہے اس کے کہ پہچانی جائیں پس نہ ایزادی دی جائیں یہ کیا مطلب کہ منافق ہے نا منافق بےمان سمجھے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 یا کسی اور ضرورت کے ساتھ منہ کھولنا پڑتا ہے تو معافیہ لائل منتل منافقون زاجر برائے منافقی یہ منافق کی شرارتیں کرتے تھے البت اگر نہ روکے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر بیماری یا شہوت پرستی کی یہاں بیماری کے اندر کیا لکھو شہوت پرستی کی وہ بھی یہاں منافق ہوتے تھے ول مرج پون مدینہ اور بری خبریں اڑانے والے مدینے کے اندر منافقوں کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ کوئی خبر آتی نہ بری بری خبریں اڑاتے اور مسلمان پلاں نہیں جاتے شکست کھا گئے شکست کھا گئے فلاں کچھ ہو گیا فلاں کچھ ہو گیا, کو جو گیا تھے اور بری خبریں اڑانے والے مدینے کے اندر یہ رک جائیں اگر نہ رکے تو لالو گری ینا کا بہم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 اور ان کے عدم قتال کا حکم اس وقت تھا کہ مدینے کے اندر رہ جائیں اور مدینے سے نکلے تو ان کا حکم عام کافل والا ہوگا پھر مارے جائیں گے پھر نہ ہم سائے ہوں گے تیرے بیچ اس کے مگر تھوڑے لانت کیے جائیں گے اے آ سو ہو, ہو جہاں ہی پائے گئے پکڑے جائیں گے اور ان کی پکڑ تھکڑ کے بعد کیا ہوگی کتے روپ تک مار بھا مارے جائیں گے سنت اللہ یہ اللہ کا طریقہ چلا آیا ہے بیچ ان کے جو گزرے ان سے پہلے اور ہرگز نہیں پائے گا تو سے طریقے اللہ کے تبدیلی یہ سمجھ آ گئی نا تو منافقین کی رعایت اس وقت تھی جب مدینے کے اندر رہے اگر مدینے سے نکلے بالکل قتل کرنا جائز کو فر ظاہر ہو گیا جیسے وہ پہلے ابتدا کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ کوئی آدمی منافقانہ طور پہ رہے پھر مدینے سے چلے گئے تو اللہ نے فرمایا ان کو قتل کرو مالکوں فل فی منافگین فیاتین و اللہ ہو اور کا پہلے پڑھ چکے ہو یا سال و تخویف اخروی تخویف اخروی سوال کرتے ہیں آپ سے لوگ قیامت کے متعلق آپ فرما دیجئے سوائے اسکنی علم اس کا کس کے پاس ہے اللہ سے اب قرآن تو کہتے ہیں صرف اللہ کے پاس ہے تو نبی عالم اور غائب ہوئے نہ نبی نہ ولی وما یدری کا لال سات تو کئی اے وما یدری کا سمجھو وما یدری کا بے وقت کیا میں ہا یہ نیچے لکھو گے تب مان سمجھ آئے گا وما یدری کا بے وقت کیا میں ہا اور کون سی چیز جیتلاتی ہے تو کو ساتھ وقت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 یہ انجام ہے ان کا کفار کا انجام کفار ہمیشہ رہیں گے نہ پائیں گے کوئی یار مددگار انجام کفار بیان ہو رہا ہے جو قیامت کے منکر ہیں یومت تقلب وجوہ ہوم جس دن کے الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے منہ آگ کے اندر الٹ پلٹ جائیں تو ہی ایسے ایسے ایسے ایسے, ایسے اے جیسے کباب بناتے ہیں نا لوگوں کو دیکھا ہے تو کباب کو الٹ پلٹ کرتے ہیں تو ان کے منہ کو الٹ پلٹ کیا جائے گا دو سال کے اندر اتھالے ویسے اثاری کی زبان ہے کہ اتھالے پتھالے ویسے جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کو منہ آ کے اندر یقول حسرت کفار تو کہیں گے کا پھر یا, و... یا لے کاش کے ہم اطاعت کرتے اللہ کی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 اور اپنے وڈیروں کی کوبرانا سردار وڈیرے اہل حکومت کی اور اپنے وڈیروں کی پس گمراہ کیا تھا انہوں نے ہم کو سیدھی رات سے بنا آتے ہم سے پہلے اے پر بھر دے دو ان کو دگنا نازاب اور لانت کر ان کو لانت بڑی کن کو حکومت والوں پہ بھی لانت کرو دگنا نازاب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 بری کیا اس کو اللہ نے اس سے کہا انہوں نے اور تھا نزدیک اللہ کے معاوضہ اللہ نے موسا علیہ السلام کو بری کر دیا پہلی ایزا تو وہی دی تھی کہ وہ اکٹھے غسل کرتے تھے موس علیہ السلام اللہ غسل کرتے تھے تو انہوں نے موسا علیہ السلام ایزا دی کہ ان کے خشیے جو ہیں نا سوجے ہوئے ہیں موسال خوشی کیا ہے سوجے ہوئے ہیں. سمجھے ادرا کی بیماری ہے تو حضرت نے دکھا دیا یا نہیں پتھر کے اوپر کپڑے رکھے تو پتھر دوڑا پوری زیارت کر لی تو اللہ تعالی نے بری کر دیا کس کو موس علیہ السلام کو اور دوسری اضا ان خبیسوں نے یہ دی کہ قارون نے ایک عورت کو سکھایا تھا اس عورت نے موس علیہ السلام پہ کہ لگئی توہمت لگئی کہ میرے ساتھ تعلقات ہیں اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو مجمع کے اندر قسمیں میں دی وہ تلبنے لگی اور کہنے لگی مجھ کو کس نے ہے کارون تو کارون عذاب یا خس کا یا یوحلزین اصول کامیابی اے ایمان بلو ڈرو اللہ تعالیٰ سے نمبر اے پول کالم شدیدہ اور کہتے رہو درست نمبر دو یوسل لقم آ ما لقم سمرا سمرا نمبر اے سلاح کرے گا تمہارے اعمال کی وجہ سے رقم سمرا نمبر دو بخشے گا تمہارے دناہوں کو اور جس نے اطاعت کی اللہ پہ اس کے رسول کی تو کامیاب ہو گیا کامیابی بڑی یہ عام قانون بیان کر دیا انجنل امانت اور سماوا انسان کا مکل ہونا پہلے بھی احکام کا بیان چلا رہا ہے نہیں وہ پہلے کا پڑھ رہے ہو احکام اب انسان کا مکلف ہونا بیان کیا وہ انسان مکلف ہے تو احکام جاری ہو رہے ہیں یہ پہاڑ مکلف ہیں ان پہ کوئی حکم جاری نہیں پہاڑ کو کو نماز پڑھ یا جانوروں کو وہ نماز پڑھو مکلف نہیں مکلف انسان ہے احکام اس پہ جاری ہوتے ہیں تو پہلے احکام کا بیان تھا اب انسان کے مکلف ہونے کا بیان ہے پہلے جی غور فرمائیے اللہ تعالی نے اپنی امانت احکام کی سمجھ لیجئے اللہ نے اپنی امانت کس کی احکام شریعت کی کن کے سامنے پیش کی پہاڑوں کے سامنے کن کے آسمان زمین پہاڑ اور ان کے اندر شعور دے دیا سمجھنے کا کیا دے دیا شعور دے دیا کہ تمہارے اوپر میں احکام شریعت نازل کروں گا اور تمہیں مکلف کرنا چاہتا ہوں ان احکام کو بجا لانا لیکن وہ انہیں معذرت کر لی ان چیزوں نے کیا کر لی معذرت ہاتھ جوڑ دیے۔ الہ یہ احکام کا وزن ہم اٹھا نہیں سکتے آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا کہ ت نے احکام کا وزن اٹھانا ہے تجھے میں مکلف بناتا ہوں احکام تیرے اوپر فرض کر لوں گا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 تو کیا بن گئے جاہل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹر مر پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن تو ان کو نہیں آتا نا الحامی کو کیا پڑھتے ہیں آلود کتاب جہالت ہے کہتے ہیں قرآن کے چالیس پارے ہیں کتنے جی آہ وزیر تعلیم پر مار رہے تھے تب دیکھو احکام کا علم حاصل نہیں کیا تو کیا بن گئے جاہل بن گئے احکام پہ عمل نہ کیا تو کیا بن گئے جی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 ان میں شعور پیدا کر کے ان میں شعور پیدا کر کے اوپر آسمانوں کے زمین کے پہاڑوں کے پابائنا ابائنا کا من انکار مناسب ہے یا معذرت بس معذرت کے انہوں نے اس سے کہ اٹھائے نہ کام کو ڈر گئے وہ مالا انسان انسان نے اٹھا لیا ان نہ ہو کان ظلم جہولا کانب سارا بے شک وہ ہو گیا ظالم عملیات میں ظلم فل عمل نہ کیا تو کیا بن گیا جی جوہول فل علم حاصل نہ کیا تو جائے لے یو از بل انجام تکلیف تکلیف کا نتیجہ اور انجام یہ ہے تاکہ عذاب دے اللہ منافق مردوں پہ منافق عورتوں پہ عذاب دلہ دل منافق مردوں کو منافق عورتوں کو مشرق مردوں کو مشرق عورتوں کو کیوں عذاب دیوی اس لیے کہ انہوں نے اس امانت کو ضائع کر دیا ان انجنل امانت جو امانت ہم نے پیش کیا کام تکلیفیاں کہ تکلیف کی اس امانت کو ضائع کر دیا خیانت کر دی سمجھے کیا اس لیے ان کو اضاب دے گا وہ یوب اللہ مہربان مومن مردوں پہ مومن عورتوں پہ اور ہیں اللہ بچنے والے مہربان یہ پہلے امانت کے ضائع کرنے والے ہیں چار قسم یہ دوسرے امانت کے محافظ ہیں محافظین کے لیے مہربانی ہے ضائع کرنے والوں کے عذاب ہے یہ صورت عذاب بابا بڑی مشکل صورت تھی تب ٹھیک ٹھاک ہے نا سمجھ آ وقت زیادہ خرچ ہوا مشکل صورت ہے